اسلا والسلام السلام يا رسول اللہ, يا رسول اللہ علی کا رسول يا علی الله صحابی کا حبیب اللہ والسلام يا نبي الله و علیہ کا نبی عمل واحد علی کا صحابی يا نور اللہ نور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 اور بروز قیامت اسے شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلی صل صل اللہ محمد, محمد. صل فلوحبیب اللہ, صلو صل اللہ, صل اللہ صل محمد صل حضرت بن ثابت رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ملتا ہے کتنی بڑی بشارت اور فضیرت ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ روحانی علاج کے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ اللہ اس سلسلے میں آج ہمارے پاس ویڈیو سوالات کچھ موجود ہیں اس کے جوابات انشاءاللہ اللہ ہم حاصل کریں گے قرآن پاک کی آیات بھی سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے احادیث کریمہ بھی ہم سنتے ہیں اور دیگر مدنی پھول بھی ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے نیت کریں انشاءاللہ اس پورے سلسلے میں اللہ تبارک کا مطالعہ کی رضا کے حصول کے لیے شریک رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے لیے بھی نیت کر لیجئے کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر بیٹھیں گے اور دیگر سلسلوں میں بھی اس بات کا اہتمام کیا کریں اور جو اہم مدنی پھول اور خاص طور پر اس سلسلے میں جو دعائیں اور روحانی علاج سننے کی سعادت حاصل ہو تو اسے تحریر کر لیں تاکہ یہ بعد میں کام آ سکے اور ویسے بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قید العلم ابل علم کو لکھ کر قید کر لو تو اس پر بھی عمل کی نیت کر لیجئے اور عمل ہو بھی جائے گا جو اس پر اس طرح ڈائری اور قلم لے کر شریک دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی الیہ و اصحابہ و بارک و کے سلسلے کا پہلا ویڈیو سوال دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رحم الصلاۃ والسلام علی یا رسول اللہ و علی الیہ و اصحابہ کا حبیب اللہ جی میرا نام محمد الزکی فلاری ہے میں کشمیر نکیل سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہر وقت ٹینشن رہتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے باہر کا ایک کیس بھی جمع کروایا تھا تو وہ بھی ابھی پروسیس نہیں ہے تو لہذا کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا عمل مجھے بتایا جائے جس سے میری ٹینشنیں ختم ہو جائیں اور مجھے پتہ چل سکے کہ میرا باہر کا کیس حل ضول بھائی جن کے ویڈیو سوال کو ہم نے دیکھا ان, کی, ان کا پوچھنا یہ تھا کہ کچھ ٹینشن ہے اور ساتھ ہی انہوں نے باہر کے لیے کچھ اپلائی کیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں نے روحانی علاج درکار بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذہنی ٹینشن سے نجات کا فرمائے ذوال بھائی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ ٹینشن کا ایک سبب بے جا سوچتے رہنا بھی ہے بعض حکماء کا قول ہے کہ تین چیزوں میں غور و تفکر نہ کرو نمبر ایک اپنی مفلسی اور تنگ دستی اور مصیبت پر اس لیے کہ اس میں غور کرتے رہنے سے تیرے غم اور ٹینشن میں اضافہ اور ہرس میں زیادتی ہوگی نمبر دو تیرے اوپر ظلم کرنے والے کے ظلم پر غور نہ کر کہ اس سے تیرے دل میں کینا بڑھے گا اور غصہ باقی رہے گا نمبر تین دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچ کہ اس طرح تو مال جمع کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دے گا اور عمل کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیا تفکرات میں جان کھپانے کے بجائے آخرت کے, میں آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے اور آخرت کے معاملے میں منہمک ہو جائیں بعض اوقات جب اس طرح کی کیفیات انسان پر غالب آتی ہیں یعنی انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہونے لگتا ہے یا مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے تو بعض نادار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خودکشی جیسا حرام فیل کر گزرتے ہیں اور خودکشی کا سب سے اہم سبب ٹینشن اور مایوسی ہے جس کی وجہ سے آدمی کا دماغ مفلوظ ہو جاتا ہے اور مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ٹینشن اور مایوسی سے میری جان چھوٹ جائے گی اور مجھے سکون حاصل ہوگا اور یوں خود کشی کر اپنے لیے خوفناک بے سکونی کا سامان کر گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے بہرحال ٹینشن اور مایوسی سے نجات کے لیے روحانی علاج پیشے خدمت ہے چاہے تو اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجیے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت برقاتم العالیہ کا رسالہ خودکشی کا علاج اس میں سے اس کے حوالے سے روحانی علاج پیش خدمت ہے لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یہ لاہور شریف روزانہ ساٹھ بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینیا کریں انشاءاللہ اللہ تمام رنج و غندور ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے دل کی گھبراہٹ بھی جاتی رہتی ہے اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے قلبی سکون نصیب ہوتا ہے تو کفل بھائی آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کیجیے ان انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام رنج و غندور ہوں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ, اللہ اس روحانی علاج کی برکت سے ذہنی ٹینشن بھی دور ہوگی اور انشاءاللہ مایوسی بھی دور ہوگی اس کے علاوہ ذوالکفل بھائی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے بیرونی ملک جانے کے حوالے سے اپلائی بھی کیا ہوا ہے لیکن کوئی صورت نہیں بن پا رہی تو اس کے حوالے سے آپ بھی روحانی فرما لیجیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب سیران اوراد میں ہیں یا, مؤخرو یا, مؤخرو یا, مؤخرو یا مؤخرو سو مرتبہ ہر روز جو کوئی پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ شاء اس کے سب کام پورے ہوں گے کپل بھائی آپ بھی اس برق پڑھنے کا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ بیرون ملک جانا اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو انشاءاللہ اس میں آنے والی تمام رکاوٹیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ, عز اللہ عز بیٹھے, بیٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین واقعی بڑی پیاری بات کی کہ خودکشی کا ایک سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ٹینشن اور مایوسی ہے تو اور ٹینشن جن اسباب کی وجہ سے ہو جاتا ہے اس کو بھی گویا کے بیان کر دیا گیا اسے بچنے کے لیے بھی اس کے علاج بھی بیان کر دیے گئے تو بہرحال ٹینشن سے بچنے کے لیے لاہور شریف کا ورد یہ بھی بتایا گیا اس کو بھی پڑھتے رہیں جتنی مرتبہ جو کچھ اس کا روحانی علاج بتایا گیا طریقہ کار کے مطابق کرتے رہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا جیسے انہوں نے اپنے جس رسالے سے اس روحانی علاج کو بیان کیا تو اس کا نام بھی بتایا خود کا علاج تو یہ سیدی امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے آپ جو بھی اسلامی باعث مدنی چینل پر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شریک ہیں یا جو اسلامی بہن اس طرح کی کیفیات کا شکار ہوتی ہوں تو ان سے مدنی نتیجہ ہے اس رسالے کو حاصل کریں اس کا مطالعہ کریں اور بہت بڑا رسالہ نہیں مختصر سا رسالہ ہے اس کو پڑھتے چلے جائیں گے جب آپ اس کو مکمل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اِنشاء آپ اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک سکون محسوس کریں گے اِنشاء اللہ تو ان اولاد کو بھی اختیار کیجئے ان رسالوں کو بھی پڑھی اللہ تبارک و تعالی کرم فرمانے والا ہے صلو, صلو تعالی علی محمد آئیے ایک ویڈیو سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام شمشادن جم ہے میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں تو میں ادھر ابو نا مسجد میں آیا تھا تو ادھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے دو دل کے بال باندھ دیں تو آپ مجھے کوئی اچھا جلاج بتا دیں مہربانی زیا کوڈ سے شمشاد بھائی ان کے دل کے دو والد ہیں شمشاد بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو دل کے امراض سے نجات عطا فرمائے آمین اور جو بھی ہمارے اسنائی بھائی یا اسنائی بہنیں دل کے امراض کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امراض سے قد سے نجات بخشے مکتبۃ المدینہ کی مقبوعہ گھریلو علاج میں دل کے امراض کے حوالے سے مختلف اورات موجود ہیں یہ کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک بار یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیجئے پھر نہار منہ یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ کھا لیجیے ان شاء اللہ حصول شفا یہ عمل کرنے کی برکت سے دل کی بیماری دور ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کے علاوہ اسی کتاب گھریلو علاج میں امیر اہل سنت نے دل کی بند شریانے کھولنے کی ایک حکایت اور ساتھ ہی اس کا علاج بھی دکھا ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ دل کی تکلیف کی وجہ سے میں نے اینجیوگرافی کروائی تو دل کی تین شریانے یعنی خون کی چھوٹی چھوٹی رگیں بند تھی ڈاکٹروں نے ایک ماہ بعد آپریشن کی تاریخ دی اسی دوران میں نے ایک حکیم صاحب سے رجوع کیا تو حکیم صاحب نے مجھے ایک نسخہ دیا اس نسخ کو میں نے جب استعمال کرنا شروع کیا اور ایک ماہ تک میں نے اس کو استعمال کیا مقررہ تاریخ پر کارڈیولوجی سینٹر میں سوا دو لاکھ روپئے جمع کروا دیے ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹ کروائے دوسرے روز بائی پاس سرجری ہونے والی تھی تین ڈاکٹروں کا بورڈ میری ایک ماہ پہلے کی اور اس بار کی نئی رپورٹوں کو لے کر بیٹھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اینجیوگرافی کروانے کے بعد آپ نے کون سی دوا استعمال کی تھی میں نے حکیم صاحب کو بتایا کہ میں نے میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ایک حکیم کا نسخہ استعمال کیا میں نے اور اس نسخے کی تفصیل بھی بیان کر دی ڈاکٹر نے بتایا آپ کی تین بند شریانوں میں سے دو کھل چکی ہیں یہی نسخہ جاری رکھے ہو سکتا ہے کہ بقیہ وینز بھی کھل جائیں فی الحال آپ کو بائی پاس سرجری کی ضروری نہیں چنانچہ میں نے اپنی جمع کروائی ہوئی رقم واپس لی اور خوشی خوشی لوٹ آیا اب وہ نسخہ کیا ہے وہ بھی سماج فرما لیجئے ہو سکے تو قلم اور کاغذ ہو تو کاغذ پر لکھ بھی لیجئے نمبر ایک لیمو کا رس ایک پیالی نمبر دو ادرک کا رس ایک پیالی نمبر تین لہسن کا رس ایک پیالی اور نمبر چار سیب کا سرکہ ایک پیالی ان چاروں اجزاء کو یکجان یعنی مکس کر کے ہلکی آخ پر آدھے گھنٹے تک ابالیے جب ایک پیالی کے برابر رس کم ہو جائے یعنی تین پیالی جتنا رس رہ جائے تو چولہے پر سے اتار لیجئے اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو تین پیالی شہد اس میں حل کر لیجئے یہ آپ کی دوا تیار ہے اس کو بوتل میں بھر لیجئے اور روزانہ صبح نہار منہ تین چمچ یہ دوا پی لیجئے انشاءاللہ شاء حصول شفا یہ عمل کرنے کے برعکس سے دل کی جانب جانے والی تمام بند شریانے کھل جائیں گی اللہ شمشاد بھائی آپ نے یہ نسخہ سماعت فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ راہ خدا میں سفر کرنے والے خوش نصیب اشخاص اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیں راہ خدا کا مسافر بننا خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصفا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابۂ کرام علیہ الردوان کی پیاری پیاری سنت کریمہ ہے اور آج الحمدللہ اس پرفتن دور میں بھی دعوت اسلامی نے اس سنت کو زندہ کر دیا بے شمار اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے کا پابند بنا دیا حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی یعنی مسافر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ حدیث بھی حق ہے اور اس کے علاوہ میرے عقام مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر فرمان حق حق اور حق ہے اس روایت جو ابھی ہم نے سنی کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی اس کی حقانیت پر مبنی ایک مدنی بہار میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں دل کے کانوں سے سنیے خاص طور پر وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو امراض قلب میں مبتلا ہیں یعنی دل کی دل کے امراض میں مبتلا ہیں وہ ضرور اسے توجہ سے بابل مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی دو نالیاں بند ہیں اینجیوگرافی کروا لیجیے ظاہر ہے یہ جی کوئی سستا علاج نہیں ہزارہ روپے علاج پر خرچ اس کا آتا ہے اور ان کے یہاں بھی ایسا ہوا یہ بےچارے غریب تھے اور بڑے گھبرا گئے یہ اب کیسے ہوگا ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کی اور انہیں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی الحمدللہ انہوں نے اس دعوت پر لبے کہا اور مدنی قافلے کے مسافر بن گئے وہ تین دن کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنے واپسی پر طبیعت کو بہت بہتر پایا جب ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست تھی ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے دل کی دونوں بند نالیاں کھل چکی ہیں آخر یہ کیسے ہوا جواب دیا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مرض سے نجات مل گئی لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو اور شاید اسی طرح کی مدنی بہار کو لکھ کر سعید امیر اہل سنت نے یہ بھی لکھا کہ دل میں گر درد ہو رخ, در سے رخ زرد ہو پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو تو شمشاد بھائی آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت سے اس کی رضا کو پانے کے لیے اور ساتھ ہی اس مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر ضرور اختیار کر لیجیے نیت کر لیجیے انشاء اللہ میں ضرور قافلے میں سفر کروں گا اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا ان شاء علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے ایک اور ویڈیو سوال دیکھتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سروز حسین اب تاری ہے اور میں سبز سے ہوں میری ایک بچی ہے جس کا بچپن سے ٹانگے اور بازو ٹوٹ جاتے تھے کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ اب تک زیادہ تیار استعمال کیے ہیں تو کچھ چھپاکہ ہوا ہے لیکن مزید میری التجا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ وہ چلنے پھرنے لگ جائے سبز پور سے سربت حسین بھائی ان کا مسئلہ آپ نے سنا انہیں روحانی علاج عبد القادر بھائی اللہ تبارک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی مدنی منی کو کامل نافع عطا فرمائے ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کے حوالے سے فرمالی جی آپ پارا گیارا سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انتیس یہ آیات مبارکہ تین دن تک اول بار درج شریف کے ساتھ صرف ایک مرتبہ یہ آیات مبارکہ پڑھ کر بار بار دم کی کیجیے انشاءاللہ اللہ ٹوٹی ہوئی یا پھٹی ہوئی ہڈی وہ انشاءاللہ اللہ جڑ جائے گی تو یہ آیات مبارکہ تین دن تک اولر ایک ایک بار درج شریف پڑھنا ہے اور پھر ایک ہی مرتبہ یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے اور تین دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور اسی آیت مبارکہ کو بار بار وقفے وقفے سے پڑھ کر دم کرنا ہے انشاءاللہ العزیز اس روحانی علاج کی برکت سے چاہے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا پھٹی ہوئی ہو تو انشاءاللہ وہ جڑ جائے اس کے علاوہ عبد القادر بھائی اگر آپ کی بچی کے ہاتھ پاؤں یا بدن میں یا جسم میں کسی بھی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے دعا بھی سماعت فرما لیجیے خود من ہی ما شرما و اُحاظر تو اس روحانی علاج پر عمل کرنے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے جسم میں کسی بھی چیز کی شکایت ہو چاہے درد کی شکایت ہو کسی بھی حوالے سے ہو انشاءاللہ اللہ وہ درد بھی دور ہوگا اور اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ شکایت بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ شاء یہ ہمارے سروت حسین بھائی تھے نا سرد پور سے تو ان کی بچی کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا سوال ہمیں ریکارڈ کروایا تھا تو وہ تو اس کا جواب انہوں نے امید ہے سن لیا ہوگا تو اس پر عمل کر لیجئے انشاءاللہ شاء اس کی برکتیں حاصل ہوں گیب گی اللہ تعالی علی محمد ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کشمیر نکیال سے ہی یہ پوچھا گیا ہے شمس رفیق بھائی انہوں نے کہا کہ والدہ کو گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے شم سفیق کی والدہ کو گھٹنوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے آمین دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع گھریلو علاج میں سے اس کا علاج پیش خدمت ہے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ تا حصول شفا روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر دروشری الفاتحہ ایک بار اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں دعا بھی سماج فرما اللہم اذهب عنی سوء ما اجد دوبارہ سماد فرما اللہم اذهب عنی سوء ما اجد بھی سن اللہم اذهب عنی سوء ما اجد اے اللہ مجھ سے مرض دور فرما دے یہ ترجمہ نہیں پڑھنا بلکہ یہ دعا پڑھنی ہے اور اگر کوئی دوسرا مثال کے طور پر آپ پڑھ کر یہ عمل کرنا چاہیں تو انی کی جگہ والدہ صاحبہ کے لیے انہا اور ما عجیدو جو لکھا ہوا ہے ما اجیدو کی جگہ تجدو کہیے مثلا یوں پڑھیے ما تجید یہ پڑھ لیجیے حصول شیفا یہ عمل جاری رکھے انشاءاللہ اسے در تکلیف سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوجل یعنی اولاد پڑھے یا کوئی دوسرا پڑھے تو وہ چونکہ ان کی والدہ ہیں تو اللہ ازہب عن ان کے لیے پڑھیں گے اور سو اماں تجیدو جو ان کو مرض پہنچا ہے جو ان کو مرض لاحق ہے اللہ اس سے ان سے دور فرما دے اور یہ جو دعا اگر اپنے لیے پڑتا ہے تو اس یہ دعا, دعا جو ہے آپ نے پہلے جو بتائی کہ اللہ عمہ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ آئیے ایک اور ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے اس ویڈیو سوال کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے میرا نام عبد القادر ہے میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں مہربانی کوئی ایسا وضیفہ بتائیں جس سے میرے یہ پاؤں سُن ہونا ٹھیک ہو جائیں پاؤں سن ہو جاتے ہیں ہمارے عبد الکریم عبد القادر بھائی, بھائی کشمیر بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مرض سے عطا فرمائیں آمین حضرت عبدالرحمن بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو انہیں ایک شخص نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے یاد کیجیے تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے امام وآلہ وآلہ وآلہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے یہ حدیث مبارکہ اپنی کتاب ادب المفرد کے صفحہ نمبر دو سو باسٹ پر نقل کی ہے اور امام یاحیہ بن شرف نبوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تصنیف کتاب الادکار کے صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر یہ حجیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کا بھی اضافہ فرمایا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو پیر سن ہو گیا تھا فوراً ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی ندا کی تو ندا کرنے کے فوراً بعد ہی آپ کا پاؤں جو سنتا وہ فوراً ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ اور بعض احادیث میں یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بھی الفاظ آئے ہیں کیونکہ عربوں کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہوتا ہے تو اسم کے آگے آہ کا ذکر کا اضافہ کر دیتے ہیں یعنی جیسے یا محمد تو اب اس کو یا محمد اس طرح بھی پکارا جاتا ہے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق یہ ثابت ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں پر روانہ ہوتے تھے تو جنگ کے موقع پر یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر کفار پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اس ندا کی برکت سے آپ فتح یاد بھی ہو جایا کرتے تھے سبحان اللہ سلحان اللہ, اللہ تو یہ پتہ چلا کہ جب بھی پاؤں سن ہو جائے تو جس سے زیادہ محبت ہے جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس کا نام پکار دیا جائے اور یہ تو انہوں نے گرامر کے اعتبار سے بھی بتا دیا کہ وہ یا محمدہ جیسے ہم سنتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے تو, جی تو گرامر کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا بہرحال یہ پتا چلا کہ میرے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کے لیے اس کی جان مال والدین اولاد عزت آبرو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی کیسی برکتیں ہیں؟ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جن کو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تو اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو گئی یا اللہ کہنا چاہیے صرف یہ جن کو ہوتا ہے تو الحمد اس انتہائی خطرناک وسوسے کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا گیا کہ اگر یا اللہ کے علاوہ کچھ اور کہنا جائز نہ ہوتا تو ہمارے جید صحابہ کرام علیہ ردوان اس کو کیوں اختیار کرتے جب انہوں نے اختیار کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے صحبت اٹھائی تھی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست انہوں نے دین سیکھا تو ان کا یہ عمل ہمارے لیے دلیل ہے اور انشاءاللہ ہم جھم جھم کر یا رسول اللہ کہتے جائیں گے انشاءاللہ انشاء اللہ, اللہ اور اس نعرے کی برکتیں پاتے جائیں گے اور ساتھ ہی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت جو بیان کی گئی تو اسی حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی ستودہ صفات کے حوالے سے قرآن میں ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں केवल لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا کہ جو کفار قریش تھے تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور اس اس وقت سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کے نام پاک کی برکتیں حاصل کرتے تھے اور قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اپنی فتوحات کے لیے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ذکر کرتے تھے اور آپ کے نام کی برکتیں حاصل کرتے تھے یہ میں محموم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو بہار یہ پتہ چلا کہ جب پاؤں سن ہو جائے تو اس وقت میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محمد سے پکارا جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نام پاک کی برکت سے انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا صلی اللہ علی محمد ایک اور ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بڑا ایک دلچسپ اور معلوماتی ایک سوال پوچھا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں علی الحبیب صل اللہ صل اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ اصلاۃ السلام علیکم رسول اللہ میرا نام محمد حماد رضا تاری ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ آسمان سے سارے گرتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں مجھے اس بارے میں صحیح بتائیے کہ اس میں اصلی مسئلہ کیا ہے آسمان سے ستارے گرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور واقعی یہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کئی ایک ناظرین ہوں گے کہ جو اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہوں گے تو آج ہمارے اس روحانی علاج کے اس سلسلے کے تبصل سے انہیں بھی ان شاء اللہ معلومات ہو جائیں گی جی قرآن مجید فرقان حمید کے پارا نمبر تیئیس فاطم اللہ جل کا فرمانے حید نشان إنا زيننا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب اس کا بے سنگار سے آراستہ کیا اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے آلم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان, پر اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے انہیں بگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب مگر جو ایک بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا یہ آیات مبارکہ جو ہم نے سنی ان آیات کے تحتان میں ہے ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان فرمان سے محفوظ رکھا کہ جب شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کریں تو فرشتے شہاب مار کر ان کو دفاع کر دیں لہذا شیاتی آسمان پر نہیں جا سکتے اور آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے اور سورہ ملک کی آیت نمبر پانچ میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا فرمانے قدرت نشان ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ترجمائے کنزل ایمان اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراہوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا ان آیت مبارکہ کے تحت تفصیر خزانی العرفان میں ہے کہ جب شیاطین آسمان کی طرف ان کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے کو پہنچیں تو کواکت سے شعلے اور چنگاریاں نکلے جن سے انہیں مارا جائیں اس کے علاوہ دیگر تفاثر میں بھی ان آیات کے تحق مثلاً علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری علامہ قرۃی نے تفسیر قرۃی اور امام فخر الدین راضی علیہ رحمۃ اللہ ہادی نے تفسیر کبیر میں جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ستارے اپنی جگہ سے نہیں گرتے بلکہ ان سے ایک شعلہ جدا ہوتا ہے جو ان شیاتی پر پھینکا جاتا ہے اس شولے کی جدائی سے نہ ستاروں کی روشنی کم ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی صورت میں کوئی فرق آتا ہے عموماً لوگ اسے بد شگونی کے طور پر لیتے ہیں اور یہ یاد رکھے کہ بدشگونی کی سامنے میں کوئی حقیقت نہیں مثلاً بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اگر ان کے سامنے سے کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے برا ہو اور ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ پورا نہ ہوگا لہذا واپس گھر لوٹ جاتے ہیں اور دوبارہ پھر جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے اس کام کے لیے روانہ ہوتے ہیں اسی طرح جب بعض اوقات کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو اسے بھی لوگ بدشبو نہیں لیتے ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے احادیث طیبہ میں صراحتن اس کا رد موجود ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عز وجل و صل اللہ علیہ وآلہ علی وسلم کے اصحاب میں سے ایک انصاری صحابی نے روایت کیا کہ ایک رات کو وہ حضور پاک صاحب اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیح علی افلاق صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی پھیلی حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم اس حادثے کے متعلق کیا کہتے تھے صحابہ کرام علی البان نے ارض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علی وسلم زیادہ جانتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ آج رات کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا ستارہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا کہ کوئی مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے اسی طرح یہ طویل حدیث موجود ہے یاد رہے کہ اسلام میں ایسے توہمات اور بدشگونیوں کی کوئی حقیقت نہیں اجتناب کرنا ضروری ہے پھر بھی اگر دل میں کبھی کوئی ایسی بات کھٹکے تو انشاءاللہ دعا ہمارے مدانی چینل کے ناظرین کو پیش کی جائے گی جو دعوت اسلامی کے شاط ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع مدانی پنسورا کے باب فیضان دعا کے صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پر سنن ابی داود جل چار کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے اس دعا میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ موثر حقیقی اللہ تعالی ہے وہ جو چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے یہی بات اگر بندہ مومن ہمیشہ اپنے پیشے نظر رکھے تو تمام توہمات اور بدشگونیوں سے چھٹکارا ہو جائے انشاءاللہ شاء وہ دعا یہ ہے اللہم لا يأتي تو یہ دعا پڑھ لیں انشاء اللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی جب بھی کوئی ایسی بات دل میں کھٹ کے یہ دعا پڑھ لی جائے اور جب ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو اس کی بھی دعا موجود ہے جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورا کے صفحہ نمبر دو سے گیارہ پر لکھی ہوئی ہے ہو سکے تو یہ دعا یاد بھی کر لیجئے اور جب بھی ستارہ ٹوٹے یہ دعا پڑھ لیا کیجئے دعا بالکل آسان ہے ما شاء اللہ لا قوت الا اس کا ترجمہ ہے جو اللہ تعالی چاہے کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالی کی مدد سے تو جب بھی ستارہ ٹوٹے یہ دعا پڑھ لیجئے جزاک اللہ بڑا تفصیلی جواب دیا آپ نے اور احادیث کریمہ بھی ہمیں سنائی کہ اس سے کیا مراد لی جاتی رہی ہے اور اب ہم نے اس میں کیا نظریہ رکھنا ہے اور ساتھ ہی کیا طریقہ کار اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ایک اور ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے آئیے وہ سنتے ہیں میرا نام قاضی شکیل اختاری سبز پرس سے میں بات کر رہا ہوں مدنی کاموں کے حوالے سے گھریلو بہت پریشانی اور آزمائشیں ہیں اس کے لیے کوئی ایسا روحانی عمل اقشا فرمائیے کہ مدنی کاموں کے حوالے سے مجھے پریشانیوں سے گھر کی آزمائشوں سے نجات حاصل ہوگی قاضی شکیل بھائی نے کہا کہ میں سبز پور میں رہتا ہوں اب مدنی چینل کے ناظرین پاکستان میں اس کو ڈھونڈتے رہیں گے سبز پور ہے کہاں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہری پور کو ہری پور کو سبز پور کہتے ہیں اور یہ انہوں نے اسی تنظیمی نام کو لے کر یہ بیان کیا تھا بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ مدنی کاموں کے حوالے سے گھر میں پریشانی اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے آمین اس کے لیے سب سے پہلے گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر گھر میں مدنی ماحول بن گیا تو پھر تو تمام ہی مسائل حل ہو جائیں گے گھر میں مدنی ماحول بنانے کا یہ جملہ یہ تو بولا جاتا ہے اور جسے ہم نے ابھی بھی سنا تو ظاہر ہے اگر زمین بنجر ہے تو جب تک اسے ہموار کر کے کاشت کے قابل نہیں بنایا جاتا تو اس پر کیسے کاشت کی جائے تو بدری کاموں کی اجازت کے لیے کیا گھر والوں سے جھگڑا کریں یا انہیں سختی سے نمازوں کی تاکید کی جائے یا اس کا کوئی اور حل بھی موجود ہے نہیں ہرگز ایسا تو کرنا ہی نہیں ہے بلکہ غصہ اور چڑچڑا یہ انسان کو اپنے اندر سے بالکل ختم کر دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں مدنی ماحول بنے سنت و بھرا ماحول قائم ہو جائے تو اپنے اندر سے غصے کو ختم کرنا ہوگا چڑچڑاہٹ پن کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے اندر نرمی نرمی اور نرمی پیدا کرنی ہوگی کیوں؟ کیونکہ ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں اور اس کا آسان ترین حل نہایت ہی آسان ترین حل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد العالیہ نے اپنے رسالے میں سدھرنا چاہتا ہوں تو اس رسالے میں آپ نے پندرہ مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں اس میں تحریر ہیں تو ان پندرہ مدنی پھولوں پر یہ مستقل مزاجی کے ساتھ اگر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا ان شاء اللہ اور ان پندرہ مدنی پھولوں کی تو ایسی برکت ہے ایسی برکت ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو مدنی قافلوں میں جانے سے روک دیا کرتے تھے اجتماع میں نہیں جانے دیا کرتے تھے یا مدنی کاموں سے روکا کرتے تھے تو جب ان پندرہ مدنی پھولوں پر عمل کیا گیا تو الحمد وہی والدین کے جو پہلے روکا کرتے تھے لیکن اب الحمد وہ و دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے تو اگر کوئی ایسا مدنی نسخہ ہے جیسے آپ نے بتایا پندرہ مدلی پھول ہیں تو وہ ضرور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیے جائیں کیونکہ کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ایسی ہوں گی کہ جن کو اس طرح کی شکایت ہوگی کہ ان کے جو بڑے ہیں بڑے بھائی ہیں بڑی بہن ہیں یا والدین ہیں وہ انہیں مدنی ماحول سے کے قریب نہیں آنے دیتے ہوں گے اور کئی ایسے والدین بھی ہوں گے کہ جنہیں اپنی اولاد سے متعلق شکایت ہوگی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نمازی بن جائے میرا بیٹا نمازی بن جائے میری بیٹی جو ہے وہ پردے والی بن جائے با پردہ ہو جائے اور اولاد سنی ان سنی کر دیتی ہیں تو وہ مدنی پھول جو پندرہ اپنے بیان فرمائے ہیں کہ ہیں تو وہ ضرور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیے جائے الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر دامد بلقات نے اپنے رسالے میں سدھرنا چاہتا ہوں اس رسالے میں آپ نے اندرہ مدنی فل بیان فرمائے سلام کریں نمبر دو والد یا والدہ کو آتا جاتا دیکھ کر تازی کھڑے ہو جایا کریں نمبر تین دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی اپنے والد کا اور اسلامی بہنیں اپنی والدہ کا ہاتھ اور پاؤں چما کریں اللہ نمبر چار والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیں ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیں نمبر پانچ ان کا سوپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیں نمبر چھ ماں بلکہ گھر اور باہر حتّہ کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ جناب کہہ کر یہی مخاطب کریں نمبر سات اپنے محلے کی مسجد کے عشاء کی جماعت کے وقت سے دو گھنٹے کے اندر اندر سجایا کریں کاش تحجد میں آپ کھل جائیں ورنہ کم از کم نماز فجر تو آسانی مسجد کی پہلی صف میں با جماعت میسر آئے اور پھر کام کاج میں بھی سستی نہ ہو نمبر آٹھ گھر میں اگر نمازوں کی سستی بے پردگی فلموں ڈراموں اور گانے بازو کا سلسلہ ہو تو بار بار نہ ٹوکیں سب کو نرمی کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ سنتوں بھری اصلاحی بیانات کی کیسٹیں یا آڈیو سی ڈیز سنائیں انشاءاللہ العزیز اللہ مدن مدنی نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نمبر نو گھر میں کتنی ہی ڈانٹ ڈبٹ پڑے بلکہ اگر مار بھی پڑے تو صبر صبر اور صبر کیجیے اگر آپ زبان چلائیں گے تو مدنی ماحول بننے کی کوئی امید نہیں بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے کہ بے جا سختی کرنے سے بسا اوقات شیطان لوگوں کو زدی بنا دیتا ہے لہذا غصہ چڑچڑاپن اور جھاڑنے وغیرہ کی عادت بالکل ختم کر دیں نمبر دس گھر میں روزانہ درس فیضان سنت ضرور ضرور ضرور دیں نمبر گیارہ اپنے گھر والوں کی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دل سوزی کے ساتھ آج بھی انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے رہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے سبحان اللہ نمبر بارہ سسرال میں, سسرال میں رہنے والیاں جہاں گھر کا ذکر ہے وہاں سسرال اور جہاں والدین کا ذکر ہے وہاں ساس اور سسر کے ساتھ وہی حسن سلوک بجا آئیں جب کہ کوئی مانے شرعی نہ ہو نمبر تیرہ مسائل القرآن صفحہ نمبر دو سو نوے پر ہے کہ ہر نماز کے بعد پارہ انیس سورت الفرقان کی جو کوئی یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ شاء اس کے بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہوگا تو وہ دعا بھی سماعت فرما لیجئے کہ وہ کون سی دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارغم میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس دعا پڑھنے کی برکت سے گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا بال بچتے بھی سنت ہوگی انشاءاللہ فامد بنیں گے دعا سماعت فرمالی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا وذلیاتنا قررت اعیونی وجعلنا للمتقین اماما اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرمالی جی پارا انیس سورت الفرقان کی یہ آیت مبارکہ ربنا حبلنا من ازواجنا آئین للمتقین اماما ترجمہ کنسل ایمان اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا نمبر چودہ نا فرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہوا ہو تو سرانے کھڑے ہو کر صرف ایک بار اتنی آواز سے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے اب وہ آیت مبارکہ کون سی ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوحی محفوظ تو یہ آیت مبارکہ اول و آخر ایک ایک بار دورش شریف پڑھ کر یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے اور اس عمل کی مدت گیارہ تا اکیس دن ہے یعنی گیارہ تا اکیس دن مسلسل اس عمل کو جاری رکھنے سے تو انشاء اللہ بچہ چاہے نافرمان فرمان ہو یا بڑا بھی اگر نافرمان ہے تو بھی انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گا انشاء اللہ نمبر پندرہ نافرمان فرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے تا حصول مراد نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے یا شہیدوں یا شہید یا شہیدو 21 بار پڑھیں انشاءاللہ ان اس کی برکت سے وہ نافرمان فرمان اولاد فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ عزوجل. جزاک اللہ یہ تو آپ نے والدین کے لیے بھی مدنی نسخے بتا دیے اولاد کے لیے بھی مدنی نسخے بتا دیے کہ ان مدنی نسخوں کو اختیار کر لیا جائے جو انشاءاللہ ورحمان گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ, صلو صل اللہ, اللہ تعالی اللہ علی محمد آئیے ایک اور ویڈیو سوال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھا جا رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مولی کے جا رسول اللہ وعلا علی کے وافتہ کے جا خبیب اللہ میرا نام آصف اتاری ہے اور میں سب سبسکور کئی رہنے والا ہوں اور میرا میرے تین چار سال سے کاروباری اور گھریلو مسائل ہیں کافی پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے آل کے لیے مجھے میرے لیے دعا بھی کریں اور, اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں آصف بھائی کے لیے ان کا سوال آپ نے سنا روحانی علاج بتا دیجئے آصف بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے آمین. اور آپ کو بقدرے کی فائد اس کے حالات عطا فرمائیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدن پنصورہ کے باب فیضان تلاوت میں مستدرک کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے کہ سورت البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے وہ جس گھر میں پڑی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ آیت الکرسی ہے اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا خطبہ آویزاں کر دیا جائے تو ان شاء اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا سبحان اللہ اس کے علاوہ کاروباری پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان اسما الحسنہ کا ورد فرماتے رہیے اور ساتھ ہی ان کے فضائل بھی سماپت کیجیے یا مالکل ملک یا مالک الملکی الملک جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ از خوشحال ہوگا ایک اور برت سنیے یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ ایک اور آسان پیش خدمت ہے کہ یا رزاقو جو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان اکتالیس دن تک پانچ سو پچاس بار یعنی فورٹی ون ڈیز تک فائیو ہنڈریڈ ففٹی پڑے گا انشاءاللہ شاء اللہ دولت مند ہوگا اور یہ جو اولاد پیش کیے گئے اس میں سے ہر کے اول و آخر ایک بار دور شریف پڑھ لیجئے اور بالفرض فائدہ ظاہر نہ ہو تو اس صورت میں شکوا کرنے کے بجائے اسے اپنے کوتاحیوں کی شامت تصور کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر نظر رکھیے ان شاء اللہ یہ جی عصیب بھائی آپ نے جو سوال پوچھا تھا اور جو روحانی علاج آپ نے مانگا تھا اس حوالے سے آپ کو اولاد بتا دیے گئے اس کو اختیار کیجیے اس کا ود کرتے رہیے جس جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق پڑھیے انشاء اللہ الرّرحمٰن اس کی برکتیں حاصل ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ, صلو اللہ, صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے آج کے سلسلے کی آخری ویڈیو سوات ہم دیکھتے ہیں علی الحبیب صلو اللہ وسلات و اللہ علی السّلام علیکم رسول اللہ حبی اللہ میرا نام حانمیر اطاری ہے میں سبز پور کا ہی رہنے والا ہوں میری زبان میں بچپن سے لکنت ہے میرے لیے دعا کی جائے اور روانی علاج بتایا جائے یہ سبز پور سے زبان میں لکنت کا علاج خان میر بھائی اللہ تبارک وطالیہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ آپ کی زبان کی لکنت کو دور فرمائے ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کہ جنہیں زبان میں لکنت ہوتی ہے یعنی جو گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا ہکلاتے ہیں لکنت واقع ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تنکری موہ میں رکھ کر اکیس مرتبہ یہ آیتیں مبارکہ پڑھیں آیات بھی سماعت فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی تو اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ زوجل کچھ ہی عرصے میں افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آج کے اس روحانی علاج کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب ہم سنتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ یہ یاد رہے ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول اعلیٰ صاحب سلاط والسلام پر محمول نہ کیا جائے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین راہی اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے یہ ہر چیز کے لیے یعنی ہر وقت کے لیے یہ مدنی پھول ہے آج انشاء اللہ سلام کے حوالے سے کچھ ہے سنتیں اور آداب یہ ہم سنیں گے سلام یہ سلام کرنا ہمارے پیارے پیارے آکام دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اسلامی بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کی بجائے آداب عرض کیا حال ہیں مزاج شریف صبح و بخیر شام بخیر ہیلو ہائی گڈ مارننگ یہ سارے اس طرح کے عجیب و غریب الفاظ سے ابتدا کرتے ہیں جبکہ یہ خلاف سنت ہے رخصت ہوتے وقت بھی گڈ بائی ٹاٹا وغیرہ کہنے کی بجائے سلام کرنا چاہیے ہاں رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں فی امان اللہ بھی سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں سلام کا فورن جواب دینا واجب ہے اگر بلا عذر تاخیر کی تو گناہگار ہوگا اور صرف جواب دینے سے گنا معاف نہیں ہوگا بلکہ اب توبہ بھی کرنا ہوگی جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے علیکم یہ کہنے سے دس نے کیا السلام علیکم و اللہ کہنے سے بیس نے کیا جبکہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہنے سے تیس نے ملتی ہیں جو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ سید امیر اعظ سنت کے اس عمل کو انہوں نے بارہا دیکھا ہوگا کہ آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہے اور اگر کوئی کسی چیز میں کمی کر دیتا ہے تو آپ اچھے انداز سے آسن طریقے سے اصلاح بھی فرماتے ہیں اور یوں سامنے والے کو بھی نیکیوں کا حریث بناتے ہیں اور جب خود جواب دیتے ہیں تو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مکمل جواب دیتے ہیں تو ایکش کہ ہم اس سنت پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے قبل اس کے کہ ہم سوال کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے اپنے جو آخر نشریات کے جو سلسلے کے آخر میں کہا جاتا ہے اس پر جائیں آئیے اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی, اپنی اور, اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات کو تھام لیجی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا دیجیے انشاءاللہ اللہ رحمان اس کی برکتیں حاصل ہوں گی جو اسلام بھائی سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو ابھی ترسٹ منٹ کے اندر اس نمبر پر 34942626 اس پر رابطہ کر لیجئے یورپ یا دوسرے ممالک سے رابطہ فرمانے والے ڈبل یہ ضرور ملائیں اور اسلامی بہنیں ہرگز رابطہ نہ فرمائیں اگر جیسے آج ہم نے اپنے سلسلے میں ویڈیو سوالات شامل کیے اگر ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل پر آپ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں اس پر اپنا ویڈیو کلپ روانہ فرما دیجی اور یہ یاد رکھیے ویڈیو کلپ یا سوال بھی ریکارڈ کروانا چاہیں تو ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ سوال لکھ لیا جائے اور پھر اس کو پڑھ کر سنا دیا جائے اس میں ان چیزوں کی احتیاط رکھیں سب سے پہلے سلام مکمل سلام کریں اس کے بعد اپنا نام شہر کا نام اور ملک کا نام بتانے کے بعد واضح آواز میں مسئلہ بیان کر دیا جائے ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج بروز منگل براہ راست مدنی چینل پر رات نو بجے نشر ہوتا ہے نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ کے طور پر یہ سلسلہ انشاءاللہ بروز پیر دوپہر تین بجے مدنی چینل پر دیکھا جا سکے گا شرح رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے اس کے لیے نمبر نوٹ کیجیے زیرو ٹو ایڈریس سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی بابل مدینہ کراچی پاکستان اللہ تبارک کا وطالعہ ہم سب کے تمام دکھ درد دور فرمائیں دونوں جہاں کی آفیتیں خیر اور سلامتی ہم سب کا مقدر فرمائیں اور ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیں آمین بجاہن نبی جیل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو, صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ